میرے مرشد محبوب اللہ علیہ کے اوشع ہیں یہ متی درد دل کی اشو سے مین یہ عالم درد دل کی اشم ہے یہ متی درد دل کی اش ہےک جانے ہے ہے یہ لمش بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہیں بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب نے یہ نل شمر دے دل کا لم ہے یہ گل شمدر دے دل کام بہت گلشن دنیا میں مگر دبانی ہے یہ گلشندر دے دل کام ہے یہ می درد دل کی جانی محر سے بارے آنند ہے بہت تو ہو گئے دنیا میں لیکن کیا کہوں دل بہت تو ہو گئے دنیا میں لیکن کیا کہوں دل یہ تو پادر دل کا نام عالم ہے یہ تو پادر دل کا حصے آل بہت تو سے بہت تو سے دنیا میں لیکن کیا کہوں دل یہ تو پاس دل کا مگر جانا مغلائے اللہ کے راستے میں چھوٹا پھوٹا جو چلتا ہے وہ بھی شکر ادا کرے اللہ ٹوٹے پھوٹے چلتے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے عدت یوسف علیہ السلام کو جب بازار میں بازار ہوسل میں بیچا جا رہا تھا تو ایک گولیا بھی خریدار تھی لیکن اس کے پاس ایک یا دو درم تھے کسی نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال ہے اس نے کہنے एक ایک یا دو درم उसने وہ ہنسا کہ یوسف علیہ السلام تو اتنے حسین ہے تو کہاں سے دو درم نے خریدی وہ تو بہت قیمتی ہے تو اس نے کہا کہ اگر میں خرید نہ سکوں گی لیکن میرا نام تو خریداروں میں آ جائے گا اس لیے اللہ کے رازتے میں ٹوٹے پوٹے چلنے کو بھی بہت بڑی محنت سمجھو کوشش تو کرتے رہو اور جان لگاتے رہو لیکن جتنی جتنا ایمان اللہ نے عطا فرمایا ہو جتنا نیکا ہمارے توفیق ہو رہی ہو اور جتنی گناہوں سے بچنے کی محنت ہو رہی ہو مجادہ ہو رہا ہو توفیق ہو رہی ہو اس پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے جس دیکھو کی تر نیتی شا ج دیکھو تر نی سوا کیرتی شا مگر سو دودا مگر سود جانا سودائے عمر کی اش لط مینائے آلم ہے ارک جاد محت سہتا بدک ہم گامر د سے حق کا کرم رہتا ہے بدک ہم گامر دف کا رہتا ہے کے ماں پانی ہر وا ہری ہم یعنی ہر وقت ہر مخلوق پر اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے سب پر ہر وقت ایک صنائیت ہے ایک طوری ہر وقت آتا رہتا ہے تغیر کے معنی زوال پذیر رہنا اس میں جو تبدیلی آتی ہے اللہ معرض زوال ہوتی ہے اور تغیر تو ترقی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ترقی نہیں ہے بلکہ اللہ معرض زوال ہوتی ہے ساری کائنات پر ایک زوال تاری ہے لمحہ بلحہ وہ زوال آتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فنا ہو جاتا ہے سوا اللہ کی محبت کے اللہ کی ذات کے اللہ کی محبت کے اور اللہ کو فدا ہونے کے کوئی چیز باقی نہیں ہے یہ چیز ہمارے قبل میں بھی دنیا میں بھی کام آئے گی قبل میں بھی کام آئے گی اور محسوس میں بھی کام آئے گی بس رہتا ہے کوئی کتابیں بھی تو خان ہو چاہے مال کا تو رم خان ہو اور چاہے حسم کا تو رم خان ہو کا سورم خان کوئی کیسا بھی سورم خان سب فلاح ہو جائے گی سورم خان ہی سب فانی ہو جائے گی بد گام در دے پہ ہف کا گرتا بدک ہات کا ہر عالم ہے ہم پانی ہر خوشی پر رام کی مرنا چین محابت ہے خوشی پر رام نہ کچھ پر وائے نہ کچھ پر وایا ہے نہ کچھ پر وائے منامی نہ کچھ پر وام ہے کچھ پر مرنا جینی محابت ہے خوشی پر ان کی مرنا کیا ہے کیا ان کی خوشی پر اپنی ساری خوشیوں کو قربان کر دینا حرام لذتوں کو لات مار دینا اور جینا کیا ہے جو ان کی مرضی وہی میری بھی مرضی ہو جو ان کی مرضی وہی میری مرضی ہو وہ جو وہ چاہتے ہیں جو عکہ مار ان کے ہیں سب اس پر ان کو بجا لا دینا خوشی پر مرنا ان کی یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کو حرام خوشیوں کو لات مار دینا اس کو کسی قابل بھی نہ سمجھتا ہم ایسی خوش ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب نا اے اس ناراض ہوتا ہے اور خوشی کو حرام خوشی کو خوشی خوشی آگ لگاؤ کیونکہ حرام خوشی کوئی اچھی چیز ہے حرام خوشی تو حرام ہے بری چیز گندی چیز ہے اس, اس کو چھوڑ کر خوش ہونا چاہیے غم منانا چاہیے گناہ کو چھوڑ کر خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے گندی چیز سے ہم, ہمیں دور رکھا پاک رکھا صاف رکھا ورنہ ہم تو خسارے ہی میں رہتے ہیں آپ سے دور ہو جاتے فنا ہونے والی چیزوں میں جو ہم فنا ہو جاتے تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے گناہ سے ہم, ہم کو بچایا تو حرام خوشیوں پر خوشی خوشی ہر اللہ کو مار دو کون سے دور ہو جاؤ اللہ کا شکر ادا کروں جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے جادل تجھے چھوڑا کہ جدر وہ ہیں ادھر ہم ہاں جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے جادل تجھے چھوڑا کہ جدر وہ ہیں ادھر ہم ہاں خوشی پر کی مرنا رجینا ہی محبت ہے خوشی پر مرنا جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے نہ یہ عالم رہے گا نہ معاشرہ رہے گا جن کی خاطر انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے جن کی مربت میں لحاظ میں مرا جاتا ہے لیکن اللہ کے لیے اس سے مرا نہیں جاتا اللہ کے لیے مر جاؤ تو زندہ ہو جاؤ گے سینکڑوں زندگیاں نصیب ہوں گی جو اللہ پر مرتا ہے وہ حقیقت میں زندہ ہو جاتا ہے قید سے آزاد ہو جاتا ہے نفس و شیطان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے پر کی مرنا اور ہی محبت ہے اسی پر مرنا اور ہی محبت ہے نہ کچھ پرو کی نہ کچھ پرو بسون کی مرضی پر دے ہونا اے روحِ ہے باغ کی بسون کی مرضی پر سے ہونا یہی بس دیہی ہے جی من چائے اللہ کی عملی پر مرنا اس قدر قیمتی ہے کہ یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی ہے اور ساری کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی انسان کہ اس, اس, کو, اس کو چاہا کہ وہ ہم اپنے تفا, لاکھوں تقاضوں کے باوجود لاکھوں حاجتوں کے باوجود بیماریوں پریشانیوں کے باوجود اور مسائل کے باوجود ہم کو یاد کرتا رہے ہم پہ مرتا رہے ہم پہ مرتا رہے مر مر کے جی رہا جی جی کے مر رہا ملا جی جی کسی نے مزاج پوچھا تو آپ کا مزاج کیسا ہے فرمایا جی جی کے مر رہا مر مر کے جی رہا اے بندگی بسوں کے ہونا اے روحے بنا دے بدم کی مرضی پر دے دا ہونا یہی جی مفل سو ہستی ہے یعنی جی منشاء آلم ہے یہی جی مفل سو ہستی ہے یہی جی ہے جی ہماری ہے میںک پتل ہماری سات ہے میں نے پلک پتل وہ لمحہ جو میرا گا لم ہے وہ نی لمح میرا مولا نلم ہے ہماری خادم ہے میرے پلک ہماری خان go ل <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> قرآن جو میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے قرآن کریم کے علوم و معرف کا مجموعہ ہے اس میں سے پڑھ کر کچھ کل سنایا تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے آئس نازل ہوئی وہ رفا نالم اس سے متعلق جو مضمون سنایا تھا اس سے آگے پڑھ کر سنایا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی اجمالی معرفت کے لیے یہی انتشاب کافی ہے نسبت کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی اشار فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بظاہر تو یہ تین لفظ ہیں محمد رسول اور اللہ لیکن اس میں کس قدر عظمت چھوٹی ہوئی ہے ذرائع انتظار کو دیکھو کہ کس کے رسول ہیں میری عظمت اور جلال اور کبریائی سے میرے رسول کی عظمت کو پہچانو کہ یہ میرے رسول ہیں اور رسول بھی کیسے کہ خاتم النبیین ہیں نبوت آپ پر ختم کر دی گئی ماخانہ محمد ولاک رسول اللہ بخواتی معاش القرآن میں ہے کہ صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت اور رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ کہ قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے الکمل تو لگ دی نہ یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے امبیاء ساروقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے کوئی نافذ نہ تھا لیکن کمال مطلق اس دین مصطفی کو حاصل ہوا جو اولین و آخری کے لیے خجد اور قیامت تک چلنے والا دین ہے لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی اس وجہ سے آپ کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی اور آپ کی روحانی اولاد اور دوسرے انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی آپ صحیح دل ہیں تمام نبیوں کے سردار اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے حالاتِ رفیار سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی مارفت حضرت والا فرماتے ہیں قرآن پاک کی مذکورہ بالا باز آیات اور بعض احادی مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی معرفت کے لیے بیان کی گئی لیکن آپ کی مالیت اور صحبت مبارکہ جو صحابہ پر اثر انداز ہوئی اور ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا اس کو اللہ تعالیٰ سنت کے طور پر قیامت تک آنے والی امت کے لئے قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین مآہو اشدارو علا الكفار رحمہ آب بینہم تراہم رکعن سجدن یبدعون طلب من الله ویبغانا سیما ہوں اثر اے لوگوں میرے رسول کی جلالت شان کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں جتنا عظیم میں ہوں اسی سے میرے رسول کی عظمت کو پہچانو بادشاہ کی عظمت سے تفیر کی عظمت ہوتی ہے جتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے اتنی اس کے تغیر کی عظمت اور اہمیت ہوتی ہے میں تو رب العالمین ہوں احکم الحاکمین ہوں سلطان السلطان الفلاطین ہوں اس سے میرے رسول کی عظمت کو پہچانو لیکن جس طرح تمہاری اقل و فہم اور ادراک میری عظمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اسی طرح میرے رسول کی عظمتوں کا تم کیا احاطہ کرو گے میرے رسول کے انوار نبوت کو بلا واسطہ دیکھنے سے تمہاری آنکھیں قاطر ہیں لہٰذا میرے رسول کے انوار کو لبینہ ماہو میں دیکھو یعنی ان لوگوں کے اندر دیکھو جس پر میرے رسول کے نور کا آس پڑ گیا جو لوگ محمد،, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کی خوشبو میں بسائے گئے ہیں ان میرے نبی کی خوشبو سنگو کہ جن کے شاگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی کیا, ش... کیا شان ہوگی یہ یعنی معیت رسول کا فیض ہے جس نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوہرے سے راوا کر دیا پہلے جہاں پھر جانے جا پھر جانے, پھر جانے جانا کر دیا جو پہلے کبر شخص سے مردہ تھے معیت رسول سے حیات ایمانی سے مشرف ہو گئے جوتی جو گدوں جو کے آگے سر جھکاتے تھے اب اللہ شہید کی عبادت میں سرگرم ہیں اور کفر و شدت سے ایسی شدید نفرت ہو گئی کہ آگ میں جل جانا ان کو کفر پر لوٹ جانے سے زیادہ محبوب ہے جان مال آل اور لال سب سے زیادہ اللہ پیارا ہو گیا جو شدت غضب سے پہلے اللہ اور اللہ کے عاشقوں سے تھی جو شدت غضب پہلے اللہ اور اللہ کے عاشقوں سے تھی رسول پاک کی مائیت اور صحبت کی برکت سے اب وہ شدت اللہ کے دشمنوں پر محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے سر بونے لگی جس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں موقعۂ میں بیان فرما رہے ہیں اشدار میرے نبی کے صحبت یافتہ کافروں کے مقابلے میں بہت اشد بہت سخت اور تیز ہیں لیکن آپس میں ان کا کیا حال ہے روحاگ نہ آپس میں بہت مہربان ہے ایک دوسرے پر کدا ہے یہ اس معروف کا خیز ہے کہ جو محبت پہلے نفسانی خواہشات کی تھی میرے نبی کی صحبت نے اس کا رخ بدل دیا اور وہی محبت از اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرنے والوں پر نثار ہونے لگی میرے رسول کی معیت کا فیض دیکھو کہ بندوں کے ساتھ ان کے اخلاق میں یہ حیرت انگیز انقلاب آ گیا اور میرے ساتھ ان کی عبادت کا کیا مقام ہے تعاون رکان سجدہ تم دیکھو گے کہ کبھی رقو میں چکے ہوئے ہیں کبھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ کبھی باطل خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے میرے رسول کی صحبت نے اس محبت کا رخ پھیر دیا اور باطل معبودوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو معبود حقیقی کے سامنے جھگا دیا اور ان کے اخلاق و اعمال میں یہ انقلاب کس وجہ سے آیا کافروں کے ساتھ شدت اور ایمان والوں کے ساتھ محبت اور رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکوع و سجود میں انہ غرض کے لیے تھا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں یہ اب نفن زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا رضامندی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہتے ہیں میرے شیخ اول حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ صحابہ حر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوش ندی کو سومتے پھرتے ہیں کہ کیا کر لوں کہ میرا رب خوش ہو جائے ان کے اخلاق کا یہ اثر ہے کہ سی ماہوں کی وجوہ ہی سجو ان کی آثار تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں سے نمایاں ہو رہے ہیں یہ آثار و قطوب کے انوار ہیں جو مومن متقی کے چہرے میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں کمال اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر نور ہے میرے شہر فرما دیتے کہ دل جب نور سے بھر جاتا ہے تو آنکھوں سے جھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے اسی کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں سیما کی تفسیر میں فرمایا وہ نور یب ہر وجوہ یبنی ہی مالا سیما ایک نور ہے جو اللہ کے عبادت گزار بندوں پر ان کے باثن سے چھلک کر ان کے چہرے پر ظاہر نمایاں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان یہ بتا دیا کہ یہ اوصاف جو صحابہ میں پیدا ہوئے کہ ان کی ذاتی صفات نہیں تھیں بلکہ چونکہ وہ ولدین معروف تھے یعنی معیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل تھی یہ اسی معیت کا فیض تھا کہ اب قیامت تک ان کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی ایک اطنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو میسر نہیں ہو سکتی جو وہ ان کے مصطاب تھے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے اکبور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض پڑ جانے سے ہدایت کے چراغ بن گئے ہر صحابی ستارہ ہدایت بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے تم جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے مشکات سے نبوت سے جس صحابی پر جس قسم کی جو شعب پڑ گئی وہ اس کا مزاح ہو گیا نگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پر پڑی آٹھم امتی بھی امتی ابو بکر ہو گئے یہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں اور اسی نگاہ مبارک کے سبق میں شب مع کی ایک تصدیق سے آپ صدیق ہو گئے اس کو مولانا لوگ ہی فرماتے ہیں چشم احمد بربو کرے زدا کے تصدیق صدیق آمدہ حضرت ابو بکر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا ایسا فیضان ہوا کہ ایک تصدیق سے وہ صدیق ہو گئے اور صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے اور مشکات نبوت سے کی ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی پر پڑ گئی اور فاروق ہو گئے اور اسی نگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دون فی اللہ امرہ عمر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں سب سے اشد عمر ہیں حیا نبوت کی ایک شعاع نے حضرت عثمان علی اللہ تعالی عنہ کو اب دقوم عثمان بنا دیا کہ میرے صحابہ نے حیا کے اعتبار سے سب سے بڑے ہوئے حضرت عثمان ہیں اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شعا کے فیضان ہی سے آپ بھی ہو گئے اور نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ جس نے حضرت علی رضی اللہ اور تعالیٰ کو قلم و مہارت سے آراستہ کر کے باب العلم کا دروازہ یعنی علم کا دروازہ اور اسد اللہ یعنی شیر خدا اور افباہ یعنی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ایک لفظ معاون نازل کر کے بتا دیا کہ نعیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کایا پلٹ دی اور جیسا کہ اوپر حدیث پاک مزک ہوئی کہ ہر صحابی ستارہ ہدایت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ صحبت میں اللہ تعالیٰ نے کیمیا کا اثر رکھا ہے جس طرح کیمیا تانبے کو سونا بنا دیتا ہے اسی طرح صحبت کو فروخت سے مردہ دلوں کو حیات ایمانی سے مشرف کرتی ہے اور دوسری آیت میں خونوں ناجل فرما کر مزید صراحت فرما دی کہ اہل ذکر پہل تقوا کی صحبت معیت کے بغیر تم صاحب اور صاحبِ ولایت نہیں ہو سکتے کیونکہ ہی ولایت کی بنیاد ہے تعالى ان اللہ, المتقون کہ اللہ کا کوئی ولی نہیں سوائے ان کے جو متقی ہیں اور صادقین اور متقین کلی متصویر ہیں جس کی دلیل قرآن پاک کی آیت الا صدف بولا احمد متقون ہے معلوم ہوا کہ جو صادق ہے وہ متقی ہے اور جو متقی ہے وہ صادق ہے سبحان اللہ بہت علی عالیشان مضمون ہے سبحان علی باقی رہی ہے انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے بہت ہی عالیشان مضمون اللہ نے سبحان اللہ ایمان تازہ ہو گیا سبحان ماشا ماشا ماشا اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان علوم کو ہمارے لیے باقی رکھا ہم تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توحیعت دے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی کاملہ سے ہم کو نواز دے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے عشق سنتوں کا عشق ہمیں نصیب فرمایا اپنی زندگی کو اللہ ہمیں سنتوں کے بالکل سنت کے مطابق بنانے کی توفیق اللہ ہمیں وہ محبت بھی عطا فرما دے آپ سے ہونی چاہیے اور وہ محبت بھی عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی ہونی چاہیے اور وہ محبت بھی عطا فرما دے سنتوں سے ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے اللہ محبت نصیب فرما دیجیے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اللہ ہماری جانو رہیے اللہ ہمارے احوال کی دوستگی فرما دیجیے اللہ تشکی نا بھی اللهم علينا الرحمه والثناء فإذنا مشور یان پوشنا اللهم كلنا وجعلنا لك اللهم كلنا وجعلنا لك اللهم كلنا وجعلنا لك كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم ارحمني وارحم امه محمد الله عليه وسلم اللهم اغفر لي واغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافني واعف امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفق لي ووفق امتي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرني وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا يرقى اللهم اني اسالك ان لك الحمد لا اله الا انت الننان ولي اسمى وادي المن الدعاء الى الوهاب يا حي يا قيوم وبعلقه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنين رحمه للعالمين سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وصل اللهم على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رحمن